رب شاہلی سدری ویس امری واہل الما رزنا اللہم ربنا اجعلنا من عبادك الذین آمنوا وعملوا صالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین پچھلی نشست میں ہم سورة العصر میں جو چار شرائط نجات یا لوازم فلاح بیان ہوئے ہیں ان کے باہمی لزوم کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور اس بحث کے ضمن میں اس مرتبہ میں نے ذرا ایک ترتیب اختیار کی ہے یعنی ان چار کو دو دو کے دو جوڑوں میں منقسم کر کے پہلے ایما رام صالح کا جو باہمی لزوم ہے اسے سمجھ لیا جائے پھر دوسرا جوڑا تواسب الحق اور تواسب صبر میں جو باہمی لزوم ہے چولی دامن کا ساتھ ہے لازم و مزدور ہونے کا رشتہ ہے اسے سمجھ لیا جائے اور پھر میں نے ریاضی کی ایک اصطلاح استعمال کی تھی بریکٹ ایک بریکٹ میں ایمان اور عمل صالح دوسری بریکٹ میں تواسب الحق اور تواسب الصبر پھر ان دونوں کے مابین جو لزوم ہے اس کو اگر ہم قرآن مجید کی روشنی میں احادیث نبیہ کی روشنی میں سمجھ لیں تو گویا کہ ان چاروں کا جو باہمی لزوم ہے وہ بالکل اظہر من الشمس اور مبرہن ہو جائے گا اس زمن میں ایمان اور عمل صالح کے باہمی لدوم کے بارے میں گفتگو مکمل ہو چکی ہے میں عرض کر چکا ہوں کہ اگرچہ قانونی ایمان یا اسلام کی سطح پر ایمان ایک علیحدہ ایک کیٹیگری ہے ایک علیحدہ اینٹی ہے کموڈٹی ہے اور عمل صالح علیحدہ ہے لیکن یہ کہ ایمان حقیقی کنوکشن قلبی یقین والا ایمان اس سطح پر آ کر یہ دونوں ایک حیاتیاتی اکائی آرگینک ہول بن جاتے ہیں جن کے اجزاء کو ایک دوسرے سے جدا کرنا ممکن نہیں ہوتا اس ضمن میں متعدد متفق عدہ روایات میں کل پیش کر چکا ہوں جن سے کہ لزوم جو ہے اسٹیبلش ہو جاتا ہے ایمان حقیقی قلبی یقین والا ایمان اور عمل صالح کے مابین اسی طریقے سے تواسب الحق اور تواسب صبر کا جو آپس میں لزوم ہے اس پر بھی گفتگو ہو چکی ہے اس کے ذمن میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کسی معاشرے میں تواصل الحق کے خلاف رد عمل نہ ہو اور کوئی تصادم کی نوبت نہ آئے یہ امکان صرف اس صورت میں پیدا ہو سکتا ہے کہ اس معاشرے میں پہلے ہی سے حق کا بول بالا ہو اگر حق کا بول بالا ہے حق کا نظام قائم ہے پہلے سے حق اسٹیبلشڈ ہے تو ظاہر ہے اس میں اب آپ حق کی وصیت کریں گے تو کوئی فرکشن نہیں کوئی تصادم نہیں کوئی مقابلہ نہیں کوئی ریئیکشن نہیں لیکن یہ کہ جہاں باطل کا نظام ہو باطل نظریات کا رواج ہو یا ظالمانہ نظام جو ہے وہ قائم ہو تو ظاہر بات ہے کہ وہاں آپ حق کی بات کریں گے تواسب الحق تو اس کا رد عمل ہوگا وہ باطل نظام اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرے گا وہ یافتہ طبقات لازمن اپنے مفادات کا تحفظ کریں گے ایک تصادم ناگزیر ہے اس اعتبار سے تواسب الحق اور تواسب سب یہ لازم و منظوم ہو جائیں گے مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں کو جمع کیا ہے اور ان کو ان سے لازم قرار دیا ہے ان کی جو تفسیر صورت العصر ہے اس میں انہوں نے باقاعدہ ایک فصل قائم کی ہے اس تواسی کی بنا پر خلافت کے نظام کے قیام کا وجوب تواسی کا حق اسی وقت ادا ہو سکتا ہے بتمام کمال جبکہ نظام خلافت قائم ہو جائے اس کے ذمن میں اگر آج وقت ملا تو میں اپنی پوری بحث کے اختتام پر جو کنکلوڈنگ باتیں ہیں ان میں, میں اس کے ذمن میں بھی ان کی رائے آپ کے سامنے تفصیلت پیش کروں گا لیکن اس کے بعد اصل میں کل جہاں گفتگو ختم ہوئی تھی وہ یہ کہ ان دونوں جوڑوں کے مابین جو باہمی لزوم کا رشتہ ہے یعنی ایمان اور عام صالح اور تواسب الحق اور تواسب صبر یہ کیسے لازم و ملزوم ہے تو اس کے ضمن میں میں نے ارض کیا تھا کہ تین اساسات ہیں اس کے لزوم کی پہلا لزوم ہے کہ جو خالص قانون طوی کی بنیاد پر ہے کہ جیسے کہیں آگ جلے گی تو ماحول میں حرارت سرایت کرے گی اللہ یہ کہ وہ آگ کی صورت ہو حقیقتاً آگ نہ ہو کہیں اگر برف کی سلے رکھی ہیں تو ماحول میں اس سے ٹھنڈ اور برودت جو ہے وہ سرایت کرے گی الا یہ کہ وہ نظر آتی ہو برف حقیقت میں برف نہ ہو بلکہ وہ کانچ کی کوئی سلے ہو اسی طریقے سے جہاں کہیں بھی ایمان حقیقی اور عمل صالح اپنی پختہ شکل میں ہوگا ممکن نہیں ہے کہ اس سے ماحول میں ایمان اور اعمال صالحہ شرایت نہ کریں نفوس نہ کریں اس کا امکان اگر ہے تو در حقیقت دو صورتوں میں یا تو معاشرہ بالکل مر چکا ہو اخلاقی اعتبار سے جسے انگریزی میں کہتے ہیں سنو یوز وپنگ the dead horse جیسے یہ کہ اگر ظاہر بات ہے کہ اگر کنڈکٹیوٹی نہیں ہے کسی شے میں اگر حرارت شرائط نہیں کر سکتی تو کتنی ہی آگ جلا لیجئے اس کے آس پاس اس میں حرارت شرائط نہیں کرے گی اس لیے کہ کنڈکٹر آف ہیٹ ہے تو اگر معاشرہ اس درجے تک بردہ ہو چکا ہو اخلاقی حص مر چکی ہو اس میں جو ہے اخلاقی اعتبار سے موت واقع ہو چکی ہو روحانی اعتبار سے معاشرہ بردہ ہو چکا ہو جیسے کہ قرآن مجید میں مثالیں آتی ہیں ان قوموں کی جن کی طرف اللہ نے اتمام حجت کے لیے اپنے رسولوں کو مبوس کیا اور جب ثابت ہو گیا کہ یہ معاشرہ مر چکا قوم اخلاقی اور روحانی اعتبار سے مردہ ہو چکی ہے تو پھر ان پوری پوری قوموں کو ختم کر دیا گیا حضرت نو علیہ السلام جن لوگوں کی طرف بھیجے گئے حضرت حود علیہ السلام جن کی طرف مبوس ہوئے حضرت صالح علیہ السلام جن کی طرف بھیجے گئے حضرت لوت علیہ السلام جن کی طرف بھیجے گئے حضرت شعیب علیہ السلام جن کی طرف بھیجے گئے حضرت موسا علیہ السلام جن کی طرف بھیجے گئے یہ چھ رسولوں کا تذکرہ قرآن مجید میں بتقرار و اعدادہ آیا ہے کہ ثابت ہو گیا کہ قوم جو ہے اور وہ معاشرہ جن میں ان کو بھیجا گیا تھا وہ اخلاقی اور روحانی اعتبار سے مردہ ہو چکی تھی لہذا ساڑھے نو سو برس کی دعوت و تبلیغ بھی حضرت ان علیہ السلام کی وہ مؤثر ثابت نہ ہوئی اس وجہ سے کہ قوم کے اندر اس کی صلاحیت ہی ختم ہو چکی تھی اور دوسرا امکان اس کا اگر ہے تو وہ صرف کس صورت میں ہے کہ ایمان اور عمل سالے بھی صرف نمائشی ہو حقیقی نہ جیسا کہ میں نے ارض کیا آگ کی صورت ہو حقیقت آگ نہ ہو تو اس سے ماحول میں ہر حرف شرائط نہیں کرے گی برف کی سل نظر آتی ہو حقیقت میں کانچ کی ہو تو اس سے بھی ٹھنڈ جو ہے ماحول میں نہیں پھیلے گی ان دو کے سوا کوئی تیسری صورت ممکن نہیں پہلی صورت کے ضمن میں بھی قرآن مجید سے ہمیں جو ایک بڑی بنیادی رہنمائی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ حق کو ایک بندہ مومن کو اس معاشرے میں بھی کہ جہاں اخلاقی اور روحانی اعتبار سے موت واقع ہو چکی ہو اجتماعی سطح پر دعوت الاخیر امر بالمعروف معروف نہیں المنکر کا کام جاری رکھنا ہے. اس میں اس کے لیے کوئی عذر نہیں ہے کہ اپنے اس فرض کو ادا کرنے میں وہ کوتا کرے یا تساہل کرے یا اس میں وہ اس مہلال کا مظاہرہ کرے اسے اپنی امکانی حد تک ہو اسے اپنے پوری قوتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے تمام وسائل و ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے جو بھی اس کے پاس اویلیبل ہوں اسے اپنا یہ فریضہ چاہے وہ ایک فرد ہو چاہے وہ ایک گروہ کی شکل میں ہو ایک جماعت کی شکل میں ہو و من کو محمد الدرون عب الخیر و یا مرون ابل معروف و جو بھی ایسی جماعت ہے اسے یہ فریضہ سر انجام دینا ہے بہر صورت چاہے نتائج زیرو ہو کو کو کوئی بھی اس کا نتیجہ جو ہے سامنے نہ آ رہا اس کے ذمن میں جو ہمارے لیے نہایت فیصلہ کن رہنمائی ہے وہ سورہ آراف میں جو اصحاب سبد کا قصہ آیا ہے جو لوگ نہیں علی المنکر کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے دوسرے لوگوں نے کہ جو اگرچہ خود اس برائی میں معصیت میں ملوث نہیں تھے لیکن وہ نہیں علی المنکر کا فریضہ بھی سر انجام نہیں دے رہے تھے اس بنیاد پر کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ قوم اب ہلاک ہو کر رہے گی تو ان لوگوں نے جو نہیں انل کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے ان سے بھی کہا لبا ترزون قوم اللہ مہلک معذب ہم عذاب شدید خام خواہ کیوں اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہو ان لوگوں کو واض اور نصیحت کرنے میں جن کے بارے میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ ہلاک ہو کر رہیں گے یا یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں شدید عذاب دے گا ان کا جو جواب تھا وہ نوٹ کیجیے دو باتیں ہیں یہ کہ جن کو ہمیں ہمیشہ سامنے رکھنا ہے کہ یہ کام تو لازمن کرنا ہے چاہے اس کا نتیجہ نکل رہا ہو چاہے نہ نکل رہا ہو جواب آپ کے دو حصے ہیں معذرت نا رب <رَبِّكُم> پہلا تو یہ کہ کم سے کم ہم تو اپنے رب کے حضور میں جا کر معذرت پیش کر سکیں گے کہ اللہ ہم آخری سانس تک اپنی کوشش میں لگے رہے اگر یہ ہم نہیں کریں گے تو خود ہمارا حضر نہیں ہوگا خود ہم مجرم شمار ہو جائیں گے اللہ کی عدالت میں اور نمبر دو وہ لال یا اور شاید کہ ان کے دل میں تقواہ پیدا ہو جائے ہاؤ کین یو بی شور یہ لازمن جو ہے رد کر دے گا میری بات کو کوئی ایک بھی ان میں سے بچ جائے تو یہ بھی ایک بہت بڑی کمائی ہے جیسے کہ حضور نے فرمایا حضرت علی سے خطاب کرتے ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ ہو یا علی بےکار رجول واحد خیر اللہ کا نام اگر اللہ تمہارے ذریعے سے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑی دولت ہوگی تو معلوم ہوا کہ یہ کام جاری رکھنا چاہیے معذرت کم نمبر ایک لال لہ اور شاید کہ وہ تقواہ اختیار کر لیں ہمیں کیسے یقینی طور پر معلوم ہے کہ یہ تقوہ اختیار نہیں کریں گے اور تیسری اور اہم تر بات جو کل سرسری طور پر آ گئی تھی اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ اس پروسس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کم سے کم وہ دائی جو ہے وہ تواس بالحق کا فریضہ سر انجام دینے والا شخص یا گروہ جو ہے وہ اس بگڑے ہوئے ماحول کے اثرات سے کم سے کم اپنے آپ کو بچا لے جائیں اس کو میں کل ارض کر رہا تھا کہ بیسٹ ڈیفنس از آفینس آپ جارحیت اختیار کیجئے زمانہ باتون سازت اب ایک راستہ تو یہ ہے تو بے ساز تصادم ختم ہو جائے گا فریشن ختم ہو جائے گی آپ کو آفیت حاصل ہو جائے گی آفیت کوشوں کا طرز عمل تو یہی ہے کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی لیکن صاحب عظیمت لوگوں کا طرز عمل کیا ہے زمانہ باتون سازت تو زمانہ ستیس تمہارے ساتھ اگر زمانہ موافقت نہیں کر رہا ہے تو ان زمانے سے لڑو یہ لڑائی جاری رہنی چاہیے آخری دم تک اس لیے کہ اس کے نتیجے میں کم سے کم یہ فائدہ یقینی ہے کہ انسان خود بچ جائے گا اس ماحول سے وہ مغلوب نہیں ہوگا اس کے برے اثرات سے وہ اپنے آپ کو اور جو بھی اس کے قریب کے لوگ ہیں جو بھی اس کے آس پاس جمع ہو جائیں گے کم سے کم ان کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو جائے گا تو یہ گویا کہ اس کا حتمی جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس معاشرے کے برے اثرات سے اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ معاشرے میں ظلم ہے شرک ہے الہاد ہے اور اسی طریقے سے رسومات ہیں بدعات ہیں ان سب سے اپنے آپ کو بچانے کی آسان ترین صورت یہ ہے کہ آپ ان کے خلاف مجاہد بن کر کھڑے ہو جائیں جس کو کہ ایک حدیث میں کہا گیا ہے من جاہد ہوں لسان ہی فہو مومن جاہد ہوں ہی مومن واہدہ فہو مومن یا جیسے کہ وہ مشہور حدیث جو ہے من راہ کو من کرن فلغیر ہو بے یدے ہی فعلم یست فب ہی فعلم یستط فو کلب ہی وزال کا مان اس کا فائدہ یہ ہے کہ کم سے کم انسان خود اپنے آپ کو بچا لے جائے گا دوسری بنیاد جو ہے یہ جو لزوم ہے ایمان اور عمل سالح کی بریکٹ اور تواسب الحق اور تواسب صبر کی بریکٹ ان دونوں کو جوڑنے والی چیزوں میں دوسری چیز ہے شرافت اور مروت کا تقاضا شرافت اور مروت کا تقاضا یہ ہے کہ جو شے آپ نے اپنے لیے اچھی سمجھی ہے اور اختیار کی ہے اختیار کا لفظ خیر سے بنا ہے خیر اچھی شے بھلی شے اختیار کسی خیر کو خود اختیار کر لینا خود قبول کر لینا خود اس کو اپنے لیے حاصل کر لینا اختیار کے لفظی ہیں جو خیر بھی آپ نے قبول کیا اختیار کیا اپنے لیے حاصل کر لیا اب شرافت اور بروت کا تقاضا یہ کہ اسے دوسروں تک بھی پہنچائیے یہ گویا کے انسان کی ایک اعتبار سے بخل کی نفی اور اس کے اندر یہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے گویا کے ایک بہت بڑی جو ہے لوگوں کی خدمت ہے خدمت خلق کا بہت بڑا یہ گویا کے محاذ ہے کہ اس خیر میں ان کو شریک کیجئے جسے انگریزی میں آپ کہتے ہیں ٹرائی ٹو شیئر اٹ ود ادرس تاکہ وہ بھی آپ کی اس بھلائی کے اندر شریک ہو جائے یہ شرافت اور مروت کا تقاضا ہے اگر کسی شخص نے ایمان کو سمجھا ہے یہ بہت بڑی دولت ہے اسی لیے اسے قبول کیا ہے یہی اصل حقیقت ہے یہی ہدایت ہے تو اب اپنی اس خیر میں وہ اپنے بھائیوں کو اپنے عزیزوں کو اپنے اعزاء وقارب کو اپنے دوستوں کو اپنے اہل قبیلہ کو اپنے اہل خاندان کو اپنی قوم کے لوگوں کو اپنے ملک کے لوگوں کو یہاں تک کہ پوری نو انسانی کو شریک کرنے کی کوشش کریں یہ در حقیقت شرافت اور بروت کا تقاضا ہے اس کے لئے بڑی پیاری حدیث ہے جو اس کتاب کے اندر موجود ہے آخر زمین زمینہ جو ہے اس میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا یو مینو احد کم حتہ یوحبا نے عقی ہے ما یحب و تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی شے پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے یہ ایمان کا تقاضا ہے کوئی کہ اگر آپ ایسا نہیں کر رہے تو نفی ایمان کی ہو رہی ہے لا یو مینو احد یحب بالے عقی ما یحب یشب بولے ہی تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی شے پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے جو اس نے اپنے لیے پسند کی ہے وہ امال صالحہ ہیں وہ زندگی کا رہن سہن کا انداز ہے جو بھی انسان نے طور اتوار اختیار کیے ہیں جو اپنی زندگی کے رخ کو سنت کے اتباع کے انداز میں ڈھالا ہے یہ خیر ہے بہت بڑا خیر ہے اس کو شیئر کیجئے لوگوں کے ساتھ اس کے اندر دوسروں کو شریک کیجئے یہ خیر دوسروں تک پہنچائیے تو گویا کہ دوسرا تقاضا پہلا تقاضا وہ تو قانون طب ہی ہے حرارت ہوگی ماحول میں سراعیت کرے گی مرودت ہے برف ہے اس سے ٹھنڈ جو ہے ماحول میں سراعت کرے گی حقیقت ایمان اور حقیقت ناملے سالے ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ماحول میں شرایت نہ کرے الا یہ کہ ماحول بالکل مر چکا ہو اگر قوم بالکل مر چکی ہے تو اس کا امکان ہے لیکن یہ کہ اگر قوم کے اندر جان ہے کسی درجے میں بھی ہے تو دوسری شکل یہ کہ اگر آپ کا عمل بھی بظاہر نیکی کا عمل ہے حقیقت نیکی نہیں اس میں کہیں کوئی کمپرومائز ہے باطل کے ساتھ اگر یہ ہے تو ماحول بڑا حساس ہوتا ہے لوگ خوب پہچان لیتے ہیں کہ یہ جو خیر پیش کر رہے ہیں یہ در حقیقت ایک ایسا خیر ہے کہ جو اس معاشرے کو قابل قبول ہے وہ خیر جو ہے وہ پیش نہیں کر رہے ہیں کہ جس سے اس معاشرے میں تصادم پیدا ہوتا ہے تو لوگ چاہے پڑھے لکھے نہ ہو چاہے انہوں نے پی ایچ ڈی نہ کیا ہوا ہو اور بڑی کوئی اعلی سندیں ان کے پاس نہ ہو اس بڑی ان کی تیز ہوتی ہے کہ یہ در حقیقت کل عمل خیر کا یہ اظہار نہیں کر رہے انہوں نے نیکیاں وہی اختیار کی ہیں کہ جن سے کوئی تکلیف نہ ہو اور جس سے کوئی آزمائش نہ آئے اور جس سے کوئی کسی طرح کا اطلاع پیش نہ آئے تو وہ بات ظاہر بات ہے غیر موثر ہو جائے گی اسی طریقے سے اب تیسری بات کی طرف آئیے تیسرا ہے غیرت اور حمیت کا تقاضا انسان میں غیرت اگر ہے تو حق کی غیرت حمیت حق جس سے کو اس نے حق سمجھا ہے اس کا بول بالا کرنا چاہیے یہ انسان کی غیرت اور حمیت کا تقاضا ہے اگر کوئی شخص جو ہے اپنے والدین کے لیے غیرت اور حمیت رکھتا ہے اپنی ماں کے لیے کوئی بری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر اس سے کئی گنا ہزارہ گنا یہ غیرت اور حمیت جو ہے اللہ کے لئے اللہ کے رسول کے لئے اللہ کے دین کے لئے اس حق کے لئے ہونی چاہیے کہ جسے اس نے حق سمجھ کر قبول کیا ہے اگر نہیں ہے تو معلوم ہے غیرت انسان ہے بے حمیت انسان ہے تو غیرت اور حمیت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ انسان جو خود اپنے لیے ایمان اور عمل سالے کی روش کو اختیار کر چکا ہو اب اس حق کا بول بالا کرنے کے لئے تن بندھن لگائے اس کے ذمن میں تو بلکہ ایک بڑی ہی لرزا دینے والی حدیث ہے وہ میں بعد میں ارض کروں گا جو عدم توازن ان چیزوں میں ہوتا ہے اس کی مثال کے طور پر لیکن یہ کہ اس کو نوٹ کر لیجئے کہ ان دونوں بریکٹس کو جوڑنے والی چیز یہ تین ہوئی قانون تبڑی شرافت اور مروت کا تقاضا لایو من واحد حکم ہر تا یوہب والے عقی نفسی اور تیسرے غیرت اور حبیت اب آگے چلیے اس پوری گفتگو کا حاصل کیا ہے یہ جو ہم نے ایمان عمل صالح تواسب الحق اور تواس بے صبر اور ان کا باہمی لزوم جو ہے وہ سمجھ لیا ہے حاصل کیا ہے اگر آپ ادھر سے چلیں گے ایمان اگر حقیقی ہے عمل لازمن درست ہوگا کسی وقت کوئی کوتاہی ہو جانا یہ بالکل دوسری بات ہے وقتی اثرات کے تحت آکر جسے سورہ نساء میں کہا گیا ہے کہ ان نمت توبتوں لل لزین یا ملون سو اب جہالتن من قریب اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے اپنے اوپر واجب قرار دیا ہے ان لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا جو کہیں جہالت میں نادانی میں جذبات کی رو میں بہ کر وقتی اثرات کے تحت کوئی غلط حرکت کر بیٹھتے ہیں پھر جیسے ہی ہوش میں آتے ہیں فوراً توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان نمت توبہ اللہ ہے لل لزینہ یا ملون سو اب قریب اس چیز کو علیحدہ رکھ دیجیے وقتی اثرات ہو سکتے ہیں نسیان ہو سکتا ہے زہول ہو سکتا ہے خطا ہو سکتی ہے وقتی طور پر جذبات کا طوفان آ گیا ہے ماحول کے اثرات جو ہیں انہوں نے اوور پاور کر لیا ہے انسان کو بالکل بے بس کر دیا ہے لیکن یہ ہوں گے جیسے کہ پہاڑی نالوں کے اندر دریاؤں میں سیلاب آتا ہے ادھر آیا ادھر گیا یہ تو کیفیت جو ہے یہ دائن نہیں ہوتی اور جیسے ہی وہ ریلہ گزر جائے گا سیلاب کا فور انسان تو کرے گا لیکن یہ کہ قاعدہ کلیہ یہی ہوگا کہ ایمان اگر حقیقی ہے قلبی یقین والا ایمان ہے پرسنل کنوکشن والا ایمان ہے تو امال پر اس کا اثر مترتب ہوگا امال درست ہو جائے اور اگر عمل اپنا پختہ ہے صحیح ہے بھرپور ہے گمبھیر ہے ہما گیر ہے میں نے یہ تمام الفاظ اس لیے استعمال کیے کہ ہو سکتا ہے کہ عمل کا کوئی ایک شعبہ لے کر آدمی بیٹھا ہوا ہے صرف عبادات لے کر بیٹھا ہوا ہے باقی چیزوں کی طرف دھیان نہیں ہے تو اس سے پھر جو نتیجہ میں برامد کر رہا ہوں وہ لازمی نہیں ہوگا وہ ہماگیر ہو جو بھی شریعت کے مختلف تقاضے ہیں اعمال صالحہ کے مختلف پہلو ہیں ان سب کے اندر بھرپور اور گمبھیر اور ہماگیر اگر وہ عمل ہے اور وہ پختگی کو پہنچا ہے تو سے تباس حق اور تواس بے صبر کے برگوبار اس پر آ کر رہے ہیں. یہ یوں سمجھیے یہ کہ یہ جیسے کہ بیج یا گٹھلی اگر وہ صحیح ہے اور صحیح زمین میں اگر پڑ گئی ہے زمین بھی وہ شور زدہ نہیں ہے بلکہ اس زمین کے اندر بھی زرخیزی موجود ہے صلاحیت موجود ہے سالح بیج ہے سالح گٹھلی ہے سالح زمین ہے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بیج فالق الحب و اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے فرمایا جو گٹھلیوں کو پھاڑنے والا اور جو بیجوں کو پھاڑنے والا ہے شک کرتا ہے پھر دو پتیاں نکلتی ہیں پھر اس سے کنا وجود میں آتا ہے کزر اخرجہ شف اہ فع فسطا فسطواسو یہ یقیناً پھر ایک درخت بنے گا اور درخت میں برگو بار آئیں گے اگر دو شرطیں پوری ہیں بیج یا گٹھلی بھی سالے ہے مریض نہیں ہے اسی طریقے سے زمین بھی سالے ہے زرخیز ہے اسی طریقے سے انسانی شخصیت اگر وہ فطرت کی صلاحیت پر برقرار ہے ورٹڈ نہیں ہے اور اس میں ایمان کا بیج پڑا ہے تو اس کے نتیجے میں لازمن عمل سالے تواسب الحق تواسب صبر کے برگو بار آئیں گے بلکہ میں یہاں اس کو ایک اس تمثیل کے حوالے سے واضح کرنا چاہتا ہوں جو حضور نے اختیار فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک بڑی طویل حدیث میں سے میں صرف ایک جملہ حضور کا آپ کو سنا رہا ہوں یہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برمی ہے یہ روایت اور مسند احمد میں بھی ہے سنن ابن ماجہ میں بھی ہے جامع ترمزی میں بھی ہے سنن نسائی میں بھی ہے رح اللہ حضرت معاذ ابن جبل انصاری صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مقام ہے حالم وم بل حلال حرام و جبل حضور نے فرمایا ہے کہ حلال اور حرام سے سب سے زیادہ واقفیت رکھنے والا احکام شریعت کا گویا کہ سب سے زیادہ ماہر جو ہے وہ میرے صحابہ میں سے یہ معاذ ہے ان کی بڑی طویل حدیث ہے وہ ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے ان کسی مرحلے پر وہ پوری حدیث بھی ہم پڑھیں گے اس وقت یہ ہے کہ حضور نے حضرت معاذ کو بتایا ہے کہ یہ جو ہمارا دین ہے حاضل امر کا لفظ استعمال کیا ہمارا یہ معاملہ یہ ہمارا دین ہمارا معاملہ اس کے مختلف جو اجزاء ہیں ان کو واضح کیا تین الفاظ سے راس و حاضر لامر ہمارے اس دین کا یا ہمارے اس معاملے کی جڑ کیا ہے اور عوام و حاضر لامر اس کا تنا کیا ہے بربت اس میں من ہو اور اس کی چوٹی کیا ہے جیسے درخت کی میں نے ابھی مثال دی درخت کی ایک جڑ ہے ایک تنا ہے پھر اس کے اوپر شاخیں ہیں پتے ہیں